نحمده ونصلي ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبود عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآلهي صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ حمد و رسول کے بعد محض کے بعد شیرام اور فیقا نے ملت تمام تاریخ تمام محامد و محاسم صرف اور صرف اللہ اللہ شریف کے لیے ہے تیسرے کی ابتدا ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اپنے مقدس رسل اور انبیاء کے مراتب کو بیان کرتے ہوئے رشاط فرماتا ہے تل کا غسل خبند آباد احمد آباد من ہوں من کد بنبا ورف ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت فرمائی بعد سے کلام کیا اور بعض کے درجات کو اس سے بھی بلند کیا ایک مسئلہ یہاں پر سوا فرما لیجیے اس آئے کریمہ کے اندر اللہ رب العجب نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت کا بیان فرمایا ہے تو وصف رسالت کے لحاظ سے وصف نبوت کے لحاظ سے ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدہ ہے کہ سارے رسول برابر ہیں سارے نبی برابر ہیں وصف نبوت کے لحاظ سے لیکن کمالات عظمت موجزات کی کثرت اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے درجات کے لحاظ سے سارے برابر نہیں اور اسی کا بیان آیا کریمہ کے اندر ہو رہا ہے کہ تل رسول فد اللہ بعد و ملاباد کہ وصف نبوت میں تو ہمارے سارے انبیاء برابر ہیں لیکن کمالات اور فضائل میں سارے برابر نہیں بلکہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت کیا فرمائی ہے اور فضیلت کے بارے میں شاہ فرماء وڑف باغ احمد بعد سے تو ہم نے کلام کر کے فضیلت پتہ فرمائی بعد کے درجات کو ہم نے اس سے بھی بلند کر دیا تو یہاں پر مفسرین اور محققین نے شاہ فرمایا کہ منہ من کل من اللہ کہ جس سے اللہ رب العزت نے کلام فرما کر دیگر اور رسولوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی وہ حضرت سیدنا موسی علیہ نبینا علیہ السلام ہیں اور رفع باذ ہم درجات اور ان سے بھی جس کے بارگاہ کو بلند فرمایا وہ میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے تمام رسول اور تمام انبیاء پر گویا کہ فضیلت اتا فرمائی یہاں پر ایک بات اور قابل تدبر ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے باق کو کلام کر کے فضیلت دی یعنی کریم اللہ حضرت موسی علیہ اور بعض کے درجات درازات کو بلند کیا ترمی شریف اور مشکات کے حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مسجد شریف میں تشریف لا رہے ہیں بعض ہدایت میں آتا ہے کہ مسجد ہے بعد میں آتا ہے کہ حجرے میں گفتگو ہو رہی تھی صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے تکار کر رہے ہیں اور امدیائے کرام کے وقت اور کمالات اور ان کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں ایک صحابی دوسرے سے ارض کرتا ہے دوسرا تیسرے سے کہتا ہے کہ دیکھو اللہ حرب العزت نے حضرت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے اللہ حرب العزت نے ان میں اپنی روح بھوکی ہے دوسرے نے کہا جناب یہ کیا بات اللہ حرب العزت نے حضرت ابراہیم کو کیا مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنے خلیل لکھا فرمایا دوسرے نے تیسرے سے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل تو ہے لیکن اللہ نے حضرت المسا کو کیا کلام عطا فرمایا کہ وہ اللہ کے کلیم ہوئے تیسرے نے چوتھے سے کہا کہ حضرت موسیٰ کریم ہے لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا مقام اتا فرمایا کہ ان کو روح اللہ کے نقب سے نوازا یہی گفتگو چل رہی تھی تبادلہ خیال ہو رہا تھا میرے آقا، میرے پاک، صد اللہ علیہ وسلم، اس مجلس میں جلب ہوتے ہیں اور صحابہ سے کہتے میرے صحابہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور میں اس بات کو حق جانتا ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم کو بڑا رتبا تاہ فرمایا حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا حضرت موسیٰ کو کریم بنایا حضرت عیسیٰ تو روح اللہ بنایا لیکن یاد رکھو ابراہیم خلیل ہے موساد کریم ہے ابراہیم خلیل ہے اور ایسان روح اللہ ہے اور میں اللہ کا حریم ہوں یہ کل قیامت میں سارے میرے جھنڈے چلے ہوں گے سرکار نے فرمایا حبیب اللہ ولا فخرین یہ سارے کریم یہ کریم ہے نجی ہے صفی ہے زبی ہے سب اپنی پر ہے لیکن اللہ نے مجھے حبیب بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے وہ مقام بتا فرمایا ہے کہ یہ صفی نجی حبی تمام کے تمام کل قیامت میرے جھنڈے چلے ہوں گے اور اسی مرتبے کو قرآن نے بیان کیا فرمایا کہ کلیم اور حبیب میں بہت فرق ہے کمالات اور دراجات کے لحاظ سے کلیم وہ ہوتا ہے جسے جو اللہ کی طرف جائے اور اللہ کی رضا کی خوشنودی ندی ہوتا ہے جسے جائیں نہیں اللہ اسے بلائے وہ جائے نہیں اللہ اسے بلائے کریم اور خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی جو کرتا ہے کہ میری کسی سائی میرے کسی فیل میرے کسی عزم سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے یہ خلیل اور کریم کا مقام ہوتا ہے حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا غرب چاہتا ہے سلیم اللہ کی طرف جس سجو کرتا ہے اور اللہ ہما وقت اپنے حبیب کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ حبیب کا مقام ہے کہ جس کی طرف ہمارا وقت اللہ رب العزت کے رحمت اور قدرت اور عظمت کی نظر رکھی رہتی ہے وہ نظر اٹھاتا ہے تو رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے وہ جہاں جاتا ہے تو رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے اور اسی کمال کو اللہ نے بیان فرمایا کہ بعض من من رسولوں, رسولوں پر فضیلتہ فرمائی جس سے ہم نے کلام کر در کے درجہ بڑا کیا کسی کے رحمت اللہ اللہ ان کی قبر پر آدَم جھکا تو حضرت آدم کو سجدہ ہوا امام راضی فرماتے آئے تقریباً اس بات کی بیان دنیل ہے کہ وہ کما حق کہ سجدہ حضرت آدم کو نہ تھا بلکہ پیشانی نے نور محمدی کو تھا کہ جو حضرت آدم علا نبی علیہ علیہ السلام کی پیشانی اب موجود تھی شکایا نفی کی بڑی مستند کتاب تحطابی جو نور الزا کی شراکی شرح ہے اس میں علامہ تحطاجی رحمتہ اللہ نے فرماتے ہیں کتاب الزو کے اندر کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو نور محمدی کو آپ کے پشت میں رکھا گیا علامہ تحطابی فرماتے ہیں نور محمدی کو آپ کے پشت میں رکھا گیا پھر آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ نرسی مولائیے میرے پشت میں کیا ہے جو فرش اتنی تعزیم کے ساتھ میرے سامنے ادب کر کے چلتے ہیں اس نور کو کہیں اور منتقل فرما حضرت آدم علیہ السلام کی گزارش پر اللہ رب العزت نے نور کو آپ کی پیشانی منتقل کر دیا اب فرشتے آپ کے سامنے ہاتھ باندے کھڑے ہوتے تھے اب حال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہگاہ نے رکھی کہ مولانا میں اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے اس کو نور کو آپ کے انگوٹھے میں منتقل فرمایا کتاب الفرباس میں ہے کہ جب یہ نور آپ کے انگوٹھے میں منتقل ہوا روح البیان کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے فوراً نور محمدی کو دے کر لیا رسول فد اللہ فرماتا پر فضیلت فرمائی کسی کسی سے کو فضیلت تو ہم نے ہم کرانی سے شہر بخشا ہے اور کسی کے درجے کو تو ہم نے بڑھایا ہے کہ اس نے صرف ایک حجاب میں کلام کیا ہے بعض تو ایسے ہیں جو بلا حجاب کلام کر رہے ہیں اور وہ میرے آقا اور آپ کے آقا سید سعیدیا نبی پاک سب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے دعا فرمائیے جو سرکار کی عظمت اور انبیاء کی عظمت میں یہ مقدس کلمات میں نے مفسرین کے آپ کے سانے پیش کیے اللہ رب العزت مفسرین کی کرم اور برکتوں سے ہمارے کلمات اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور انبیاء اکرام کی تاریخ کے توفیر اللہ رب العزت ہمیں راشخ الامان نصیب فرمائے اس کے بعد حضرات اکرانی کی اس کسر پانے میں اور خصوصاً سورہ آل عمران کے اندر جس زبردست بات پر زور دیا گیا وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں حضرت عیسیٰ خدا نہیں خدا کے بیٹے نہیں ابھی میں آپ سے آگے کروں گا کہ سرکار کا مناظرہ جو ہوا تھا عیسائیوں سے تو میرے آقا امام المناظرین تھے سرکار نے ان کے دادے کی وہ دھجیا اڑائی کہ پھر آگے بڑے بڑے عیسائیوں کے سامنے کوئی رہا نہیں دا رہا عیسیٰ پر انشاءاللہ وہ آگے ذکر ہوگا تو یہ مخوب آپ سماج فرما لیجیے کہ فجر کے بعد اگر وقت ہو تو اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے کیونکہ اتنا وقت ہوتا نہیں ہے کہ جس کی میں مکمل تشیل یہاں پر کر سکوں صرف خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ بکر کے آخر میں اور سورے پورے سورہ علیہ عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بیان کیا گیا اور جو آپ کو اللہ نے مقام دیا اس کو بیان کیا گیا یہود نے آپ سے بغض رکھا اس واقعے کو بیان کیا گیا نسارا نے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اس واقعے کو بیان کیا گیا اور اللہ رب العزت نے کی دلیل کو توڑ کر توحید کی راشق دلیل اپنے حدیث کے کل پر ہے اور وہی سورہ آل عمران اور گویا کہ تیسرے پارے کے آخری میں ان تمام چیزوں کا بیان ہے اور یہاں پر خصوصاً اللہ رب العزت نے آیت تل شریف کے اندر اس بات کا واضح بیان فرما دیا کہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبوج نہیں وہی پالن ہار ہے وہی رب ہے وہی مستقل ذات کا مالک ہے وہ استقلالی کیفیت والا ہے وہ ادیب ہے وہ قدیم ہے تمام چیزیں حادث ہیں فانی ہیں اگر کوئی قائم رہنے والی ذات ہے متغیر ہونے سے پاک ہے حدود سے پاک ہے ایب اور نقائب سے منزدار مبرہ ہے تو الحی سیو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو حی ہے قیوم ہے زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے خود بھی زندہ ہے اوروں کو زندگی بخشتا ہے اور ایسی زندگی ہے کہ جس کے لیے موت متصبر نہیں موت تو در کنار اللہ رب العزت ارشا فرماتا ہے کہ, سنت و کہ موت تو در کنار اسے تو نیند کی جھونک ہی نہیں آتی اسے تو نیند کی جھونک بھی نہیں آتی تو ماں اس کے قریب کہاں جا سکتی ہے اللہ رب العزت نے مزید اس میں مشرقین کی تردید کرتے ہوئے چار فرمایا کہ میری وہ بارگاہ ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو منصب اگر دیا ہے تو اس کی اجازت اور وہ باتیں میرے نبی کے پاس ہے اگر کوئی اپنی طرف سے یہ بات کر لے کہ کل قیامت میں اللہ تو ہمیں بخشے گا کیونکہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں ہم اشا کے ماننے والے ہیں تو اللہ بھرماتا میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا اور جو وعدہ کیا ہے وہ محمد عربی کی زبان سے سنو سارے وعدے کی دلیلیں وہاں پر ہیں جو بہت وہ ہیں وہی میرا وعدہ ہے اور مشرقین کا ایک عجیب قسم کا مداح کہ جناب یہ کہنے لگے کہ اللہ زمین آسمان بنا کر تھک گیا ہے محب اللہ اور انہوں نے تین سو ساٹھ بت کعبے کے اندر رکھ دیے کعبے کے ار گرد بنا دیے کہا بارش دینے والا بتائیے بیٹا دینے والا بوتیے کسی نے پوچھا جناب یہ بات کیا ہے کیا اللہ ابل عزت خالق نہیں کہ ہاں وہ بڑا خدا ہے یہ چھوٹے خدا ہے محب اللہ وہ بڑا خدا ہے یہ چھوٹے خدا ہے ماض اللہ دراصل اس بڑے خدا نے جب زمین آسمان بنایا ماض اللہ تو زمین آسمان بنا کر وہ تھک گیا جب وہ تھک گیا تو اس نے اپنی خدائی ماض اللہ ان چھوٹوں کے اندر منتقل کر دی اللہ یاز اللہ یہی وہ عقیدہ تھا جو مشرقین کے مشرق ہونے کا سبب بنا وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے چھوٹوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں بعض لوگوں کو غلط سہنی ہوئی اور انہوں نے نبیوں کے وسیلے پر بات لے آئی ولیوں کے وسیلے پر لے کہ دیکھو مشرقین کا بھی عقیدہ تھا کہ وہ اپنے چھوٹے پتوں کو اس لیے مانتے تھے کہ وہ سفارش اللہ کی بار بن جائے تو میں کہوں گا اللہ آپ کو ہدایت دے یہی بات آپ کو نظر آئی ارے ہمارے عقیدے اور کافر کے عقیدے میں آپ کو یہی بات نظر آئی کافر جس کو سفارش کے لیے مان رہا تھا اس کو خالی سفارش والا نہیں بلکہ خدا بھی کہہ رہا تھا اس کو مستقل عبادت کہہ رہا تھا ہم جس کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش والا مانتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اذن دے تو سفارش کرے گا اور یہ خدا نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا عادز بندہ ہے اللہ کی ذات تیور ہے استقالی ہے چاہے محمد عربی ہو یہ فانی اور حادث ہو یہ میں سرکار کا عقیدہ ہے حاف ہے جب اس میس فصل کے بعد بھی اگر کوئی اہل سنت کے وسیلے کے عقیدے کو شرک کی طرف گھسی دے تو میں کہتا ہوں کہ پھر اس کا فیصلہ بڑو دیہ قیام اللہ کے سامنے ہوگا کہ جنہوں نے زبردستی مسلمانوں کے گنے میں شر کا پود ڈال کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے صرف ایک بات ارض کروں گا جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نت اللہ اللہ مکار اور جھوٹوں پر لانتیں بھیجتا ہے وہ فرمائی اللہ کسی مسلمان پر جھوٹی تحمت لگانے سے ہر مسلمان کو سم اللہ نے قیدے کو رد کیا کہ تم کیا سمجھتے چھوٹے چھوٹے تمہارے ہیں یہ میری بارگاہ میں سفارش کریں گے منظل لبیشوہ منظل لبیشوہ کون ہے جو میری بارگاہ میں سفارش کرے گا سب خاموش اللہ نے فرما اللہ بھی ہے کچھ جنہیں میں اجازت دیتا ہوں اِلَّا ہی. کون ہے جس کی مجا کہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر کسی کی سفارش کر سکے ارے وہ خود کو نہیں بخشوا سکتا تو کسی کی کیا سفارش کرے گا ہاں میرا کوئی مفید بندہ ہو میرا محبوب بندہ ہو اللہ بھی عزم ہی میں اس کو اذن دیتا ہوں اور وہ میری بارگاہ میں کئیوں کی بخش کروا دیتا ہے آئیے اسی بخش پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں بخاری سے دور کے پاس پڑھیے اور پھر جھوم جائیے گا اللہ نے ہمیں کس کی امت میں پیدا فرمایا ہے کیا الحمدللہ جس کا کلمہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ جہنم کی آگ ہم پر حرام ہو گئی ہے ایک دفعہ میرے حبیب کی اس برکت کے خاطر دل کی گہرائی سے دور دفاق پڑی منزل شفا جس کی مجاب ہے جو میری واردہ میں نظر اٹھائے وہ محمد عربی ہے کہ جو نظر جھکاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اٹھاؤ جو سر جگاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اٹھاؤ یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے جلد نمبر دو ہے اور صفا نمبر 971 ہے میں نے تو پہلے یہ سوچا کہ یہ حوالہ ایسی زبانی لکھ کر لے جاؤں لیکن میں نے کہا نہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا قلم ہے عربی متن پڑھتا ہوں ترجمہ پڑھتا ہوں فضیلت کی بات ہے شفاعت کی بات ہے انشاءاللہ ہمارے قول مقبول نہ ہو تو یہ عبارت میں مقبول ہے انشاءاللہ رسول پاک کی شفا ہمارے ہاتھ میں ہے ان شاء پاک سماف فرمائیے دل کی گہرائیوں سے قیامت کو تصدر کرتے ہوئے قیامت کے کی منظر کا تصور کرتے ہوئے کل منالی افان وجہ ہوگا جلال تمام چیزیں فنا ہو جائے گی باقی ذات ایک حبض الجلال کی ہوگی یہ تصور اپنے دماغ میں بٹھاتے ہوئے حضرت انس بن مالک سرکار کی جنہوں نے دس سال خدمت کی الحمدللہ وہ صحابی رسول یہ حدیث بیان فرماتے ہیں اور وہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو میرے امام امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی دفعہ دیکھا ہے اور ان سے کئی حدیثیں لی ہیں حضرت انس وہ صحابی ہیں کہ جن کے گھر سرکار دوپہر کے وقت پیدولہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور چمڑے کا بستر ان کی والدہ بچھاتی تھی جو سرکار کی رضائی خالہ تھی سرکار اس بسترے بس ہو جاتے مسلم شریف ہے گرمی کی وجہ سے جب آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا تو حضرت میں جمع کر کے ایک شیشی میں بیتی تھی سرکار بیدار ہو گئے لگے پسینے کے ساتھ کیا کر رہی ہوتا صحابیوں کی طرح رکھو رسول بعد میں جن کو دیکھا ان کی طرح رکھو سرین حضرت کی بات حضور میں آپ کے پسینے کو برکت کے لیے رکھتی ہوں تاکہ میں بھی اس سے برکت اٹھاؤں میرے بچے بھی اٹھائے بحقی فرماتے پسینا لگا دیا جاتا دلالبا جد نمبر چھ کے یہ روایت موجود ہے کہتے ہیں کہ خوشبو ایسی ہوتی ایسی ہوتی گھر نہیں بازار نہیں پوری بارات مہنگ جاتی اور وہ گھر خوشبو کے نام سے مشہور ہو جاتا کل نہ بشرت پڑھا کرو لیکن میرے حبیب کی بشریت پر بھی ور کیا کروں کہ ہماری بشریت اور ہے اور ان کی بشریت اور آئیے تمام رضی اللہ تعالیٰ کہ قیامت اللہ رب العزت اللہ اللہ قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع فرمائے گا فیقول اور وہ سارے لوگ کہیں گے لبس لبفانہ الاربدینہ کہ شاید کوئی ایسا آ جائے جو ہماری گویا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کر دے شفات کر دے ارے غیر اللہ سے تو مدد شرک ہے نہیں نہیں جناب غیر اللہ سے مدد شرک ہے لیکن اللہ رب العزت نے جس کو جو مقام تا فرمایا ہے اس سے اس وسیلے کو طرب کرنا شرک نہیں ورنہ بخاری کا پھر خدا حافظ ہو جائے گا اور شپات کے مسئلے کا بھی خدا حافظ ہو جائے گا اب دیکھیے کہتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا شخص ہو جو کھڑا ہو اللہ کی بارگاہ نے ہمارے کی کرے حطت یری خلنا من ہم تو اس جگہ سے بہت پریشان ا گئے ہیں گرمی سے ہم تھک چکے ہیں ارے کوئی ذریعہ تلاش کرو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا بن کر جائے اور اللہ کی بارگاہ میں جو سجدو کرے تاکہ اس گرمی سے ہمیں گویا کہ نجات حاصل ہو فیاتون آدم وہ جمع ہوئے سارے لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے فیکولون انت الذی خلق الله بيدیه ونفخ فیہم الروح وامر الملائکہ فسجدوا لک اے آدم آپ وہ ہو جس نے اللہ نے اپنی روح کو پھونکا آپ کو اپنا خلیفہ بنایا آپ کو اپنا مشیر بنایا آپ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا کہ فرشتے آپ کے سامنے سجدے کے لیے جھکے حضرت آدم نے کہا تو فشپا ہماری شفا کرائیے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفا کرائیے فیقول نسو ناخم آدم کہیں گے آج یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام نہیں ہے اچھا پھر کس کا کام ہے صاف ہی حضرت آدم کہیں گے ای تمہن وہ دیکھو نو کھڑے ان کے پاس جاؤ شاید وہ کچھ کر لیں ارے جناب غیر اللہ سے مدد شرک ہے تو حضرت آدم نبی ہیں وہ خود نہیں کرتے تو دوسرے کے پاس بیٹھ کے جاؤ وہ مدد کرے گا جاؤ ارے اللہ کے پاس ڈائریکٹ پہنچ جاتے تو کسی ولی کے پاس نبی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے حضرت آدم کو یہ بات سوچنی چاہیے وہ اللہ کے نبی ہے وہ شرک اور کفر سے ابھر رہا ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں آج میں کچھ نہیں کر سکتا جاؤ کے پاس تو یہاں سے پتا چلا اللہ نے اگر کسی کو فضل عطا فرمائی ہو اس کی برکتوں کو حاصل کرنا اور اس کے فیص اللہ کی بارگاہ میں جانا امبیا کی صورت ہے حضرت آدم فرمائیں گے کہ تو لوح لوح کے پاس جاؤ حضرت لوہ کے پاس لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا وہ بھی کہیں گے لستو ہن حکوم آج میں کچھ نہیں کر سکتا ایتو ابراہیم النز تحزا خلیلا حضرت لو کہیں گے وہ تو کوئی ابراہیم کھڑے ان کے پاس جاؤ وہ تو اللہ کے خلیل ہیں آج وہ کچھ نہ کچھ گوا کے کر دیں گے نہ ہوں فیقون رسک ہن حکم حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے تو حضرت ابراہیم کہیں گے آج بھی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا اور پھر کیا کرے پھر آپ کوئی راستہ بتائے تو حضرت ابراہیم وہ دیکھو موسا کھڑے ہیں ان کے پاس جاؤ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے اللہ نے ان سے کلام کیا تو اس کلام کی برکت سے وہ تمہاری سفارش کر دیں گے جب سارے لوگ دیکھیں ایک ندی دوسرے کے بعد دوسرا تیسرے کے بعد تیسرا چوتھے کے پاس بھیج رہا ہے ذرا اس سے عبرت حاصل کریں اور پوری زندگی کے لیے بخاری کی حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھائیں انشاءاللہ مکاروں کے مکر سے اللہ ہاتھ کو محسوس مالے گا اب دیکھیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسا کے پاس بھیجتے ہیں حضرت موسا کہتے ہیں لست ہونا میں بھی آفس نہیں کر سکتا پھر کہتے ہیں عیسا ارے وہ عیشا کے پاس جاؤ فیا فیقون لکش ہونا کہیں گے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن کہیں گے ذرا رک جاؤ تم آدم کے پاس ہو کر آگے ہو منہ کے پاس سے آ گئے ہو ابراہیم کے پاس سے آگے ہو موسا کے پاس آ گئے ہو اب میں عیسا میرے پاس تو کوئی اور ندی نہیں ہے کہ جس کے پاس تم جاؤ اور وہ بھی تم کچھ کہیں اور بھیج دے بھی بھی ایک ہیں ایک ہے اور حضرت عیسیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کے پاس جب سارے لوگ پہنچے تو کہا فیا محمد وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہیں ان کے پاس سمے جاؤ فقت ما فقط کا اللہ نے ان کو بڑی مقام بڑی شارتا فرمائی ہے فیاتون سرا فرماتے پھر لوگ میرے پاس آئیں گے لوگ میرے پاس آئیں اور میں یہ کیا کہوں گا میرا نام محمد میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں نہیں, نہیں یہ نہیں فرمائیں گے بلکہ بخاری کہتی ہے کہ کیا فرمائیں گے فرماتے فستا عظیل علی جہد میں اپنے اللہ سے اجازت مانگوں گا کیونکہ اللہ کیا فرمائے گا نہیں نہیں میرے سوا کسی کے کوئی دعوت تو تم کو میرے پاس نہیں نہیں اللہ رب العزت اجازت اچھا فرمائے گا اب کیا ہوگا وہ ادارے تو سجدے میں چلے جاؤں گا چاہوں گا اور جو اللہ چاہے گا میں وہ دعا کروں گا ثُمَّ میرا رب مجھ سے کہے گا عرفا محمد راسد محمد سر اٹھاؤ میرا رب مجھ سے کہے گا بہت دیر سینٹے میں رہے اب سر کو اٹھاؤ ارے سر کو اٹھا کر کیا کروں مالا اللہ فرمائے گا کہ سر کو اٹھاؤ حضرت نبی پاک سننا اللہ ہے علی سرما سر کو اٹھائیں گے اللہ فرمائے گا سن اب مانگ تو کیا ہوگا دیا جائے گا اللہ فرمائے گا تو جو مانگ دیا جائے گا شفا تو جس کی سفارش کا کہے گا اس کی سفارش کی جائے گی فر فاراسی میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا احمد ربیب تنقید میں اپنے رب کی تعریف بیان کروں گا سم اص سم اشفاؤ فیو حدلی منار فعلوم جن پھر میں سفارش کروں گا یہاں تک کہ لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا جنت میں لے جاؤں گا اور یہ میں دعا کتنی دفعہ کروں گا فرماتا استادن پھر میں آؤں گا سجدے دینے گروں گا پھر جاؤں گا جہنم سے لوگوں کو نکالوں گا اور یہ میرا عمل تین یا چار دفعہ ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا حتی ما النار میرا کوئی امتی پھر جہنم میں نہیں ہوگا میرا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہوگا اور اللہ رب الرما دے جس کی سفارش سے کہہ دے آج اس کی سفارش ہو جائے گی اور یہ میرے حبیب کبریا صلی اللہ علی و سلم کا مقام ہے کہ جن کے لیے سرکار خود فرماتے ہیں میں شفا کروں گا جہنم میں میرا کلمہ پڑنے والا مجھے ماننے والا کوئی باقی نہ رہے گا اس لیے تو فادل بریلی کہتے ہیں آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگول سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا یہ بخاری میں ایک جگہ پر نہیں بلکہ آخر میں کتاب التوحید میں دو دو جگہ پر یہ حدیث موجود ہے اس سے بعد ایک حدیث میں اور آپ کے سامنے پیش کروں ترمیدی شریف یہ حدیث ہے شاید کوئی کہے سرکار صغیرہ گناہ معاف کرائیں گے صغیرہ گناہ معاف کرائیں گے کبیرہ نہیں لیکن ترمدی شریف میں سرکار نے بڑے واضح طور پر فرمایا میں اہل ثوائر کی بھی شفات کروں گا اہل قبائر کی بھی اہل فضائر کی بھی شفات کروں گا اہل قبائ بھی دیگر احمد کہتے ہیں مجھے میں ہی. قیامت کے منظر سے پریشان ہوا میں نے نبی پاک کی بارگاہ کا میں عرصی حضور قیامت کا خطرناک دن ہوگا میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا سرکار نے فرمایا پلے سوراخ پر دیکھ لینا اپنے امتیوں کو وہاں سے لا رہا ہوں گا عرصی <تصفح> <تصفح> حضور اگر آپ کو وہاں نہ پاؤں تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرنا حوص پر آ جانا میرے امتی وہاں پر پیاسے پہنچیں گے تو میں پانی پلا رہا ہوں گا حضرت علوم پریشان ہے اور کہتے حضور اگر میں آپ کو وہاں نہ باؤ سکا فرماتے پھر میزان پر آ جانا میں اپنے اپنے میری نافرمانی کرنے والے میرے جو امتی ہوں گے لیکن مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے لیکن گناگار ہوں گے میں میزان پر ان کی جان چھڑا رہا ہوں گا اور ان کو بہت میں بھیج رہا ہوں گا انس اب سوال مت کرنا اس لیے کہ میں اگر کہیں بھی ہوں ان تینوں جگہ میں کہیں ہوں گا اب یہ نہیں پوچھنا کہاں ڈھونڈ کیونکہ میں ہوں گا تو ان تین جگہ پر ہوں گا میری نشارت قبول کرو اللہ کے فرامین پر عمل کرو سوم و فراف کی پابندی کرو میں تمہاری شفاط کروں گا لیکن اگر کوئی خطل اس پر عمل نہ کر سکا عقیدے کی درستی رہی سکا فرماتے سب کو میں اپنے ہاتھ سے جہنم سے نکالوں گا دعا فرمائی اللہ رب العزت سرکار کی شفاعت ہمارے حق میں نسیف فرمائی پاک پڑی ایک دفعہ یہاں پر مسلمانوں کو ایک اہم چیز سود جو ایک بہت بڑی لعنت ہے اس سے مسلمانوں کو روکنے کی تعلیم دی گئی اور اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا یا الذین ائی اللہ تپ اللہ و غرو ماں بکی امین فردی حاضم اللہ برسود اے ایمان والے اللہ سے ڈرو اور سود کے تمام تقیہ روپے پیسے اور تمام چیزیں چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو اور اگر تم نے سودی کاروبار نہیں چھوڑا سودی لین دین نہیں چھوڑا سودی معاملات نہیں چھوڑا تو تم تو ایک چونٹی نہیں مار سکتے تم تو ایک چونٹی نہیں مار سکتے لنگڑا مچھر جب نمرود کے پاس پہنچا دعویٰ تو خدائی کا تھا لیکن جب مچھر ناک میں گیا تو اس کی ہلاکت ہو گئی دادا خدائی کا ایک مچھر جو تھا لگا اور اس نے اس کی موت واقع کر دی اللہ فرماتا اگر تم نے سودی کاروبار کو نہیں چھوڑا سودی لین دین کو نہیں چھوڑا تو اللہ عشا فرماتا پا کرو بھی ہر بن اللہ رسول تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ ادبر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ وہ انسان جو پتا نہیں اٹھا سکتا وہ رب سے جنگ کرے گا وہ رسول پاک سے جن کرے گا ہاں مولا ہم تجھ سے جنگ نہیں کر سکتے تیرے احکام پر امن کر سکتے ہیں تو نے ربا پر لانت کی ہے ہم بھی اس پر لانت کرتے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں ربا سے نبی میری یہ پاس علیہ وسلم فرماتے ہیں سود دینے والے پر اللہ کی نانت سود لینے والے پر اللہ کی لانت سود کی باتوں کی لکھت پڑت کرنے والا بینک میں جو اکثر کرتے ہیں اس پر اللہ کی لانت سود کی لکھت پرت پر گواہی دینے والا اس پر اللہ کی لانت اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے زیادہ سخت علیما جو سرکار نے سنا طبرانی تبرانی طبرانی تبرانی طبرانی تبرانی اور خصوصاً اس کی مکمل تحقیق مجد الت حاضرہ امام اہل سنت کی کتاب فتحا ریہ شریف جیل نمبر سات سپا نمبر کا مطالعہ کرے آلہ حدار حدیث ہے وہاں پر سود کی حرمت بنا کر سمائی ہے اس میں سے صرف عبرت کے لیے ایک حدیث ماں اللہ پیش کرتا ہوں نبی پاک نے اتنے سخت رات سمائے فرمایا سود کا گناہ سب گناہ ہے سب سے ادنا ماں سے جنا کرنا سرکار فرماتے ہیں ماں سے جنا کرنا اتنا گناہ نہیں رکھتا اس سے ستر گنا زیادہ گناہ سود کے اندر ہے اللہ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اتنی گلی سے اپنی جان کو چھڑائے جب تو اللہ فرماتا ہے اگر تم نے جان نہیں چھڑائی تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں دعا فرمائی اللہ رب اللہ ریبا سود کی لانت سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے ایک دفعہ درگے پاس سور عرمان کی پدا ہوتی ہے <laughs> اس مبارکہ میں, میں نے کیا جس کی حضرت علیہ السلام الوہیت کے دعوے دار جو ہیں ان کا رد کیا گیا ہے اب سرکار کا مناظرہ ہوا جس پر یہ سورت واقع ہوئی نجران عیسائیوں کے ایک خاص علاقہ تھا جہاں پر بڑے بڑے فعال اور بہترین ان کے مبلغ جن کا توسی بولتا تھا عیسائیت میں جو یہودیوں کو بڑے بڑے مناورے مہارا دیتے تھے ان لوگوں کو روم نے جمع کیا اور روم اس وقت عیسائیت کی بہت بڑی طاقت نسارا کی اس نے کہا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ہماری کتابوں کو غلط کہہ رہے ہیں اور ہمارے دین کو منسوخ کہہ رہے ہیں تو تم اپنے اندر سے کمال کے علماء کو نکالو اب روم جو نفارات کی سب سے بڑی طاقت تھی اس نے سات یا آٹھ متبحر قسم کے عیسائی عالم کہ جن پر عیسائیت کی بنیاد تھی جن کا نام لے کر عیسائیوں کا کلو کلو خون بڑھ جایا کرتا تھا ان کو بہترین لباس کے ساتھ بہترین کتابوں کے ساتھ بہترین شہرت کے ساتھ بہترین قافلے کے ساتھ مرکہ کر کے سرکار سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا سرکار اسلام اسلام مسجد نبوی شریف میں نماز ادا فرما رہے ہیں نماز ادا کر کے سرکار اثر کی نماز تھی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا تو وہ عیسائیوں کے سارے مناظر اور ان کے سارے چہرے آئے ہوئے ہیں سرکار نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نماز سے جو فارغ سرکار نے فرمایا کسی لیے آئے ہو کا مناورہ کرنے آئے سرکار نے مناورہ کرنے آئے تو سب سے پہلے میرا یہ پیغام سنو کہ تم اسلام لے آؤ اسلام لے آؤ مناورے کی بات مت کرو اسلام لے آؤ ان لگا اسلام تو ہم نے پہلے سے لے آیا اسلام تو ہم نے پہلے سے لے کر آئے ہیں آپ کون سے تو اسلام کی بات کرتے ہیں سرکار نے فرمایا تمہارا دادا جھوٹا ہے تم نے اسلام نہیں آیا اور تم نے اسلام کو قبول کیا ہوتا حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو قبول کیا ہوتا تو تم سلیب کو توڑ دیتے سلیب پرستی نہ کرتے تم تم خنزیر کے گوشت کو حلال نہ دیتے، تم کو حلال حلال قرار قرار نہ نہ دیتے دیتے شرابوں اور تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہ کہتے انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے یہ عقیدہ ہے تو ہم آپ سے حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہونے پر گویا کے منظرہ کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جب بحث شروع ہوتی ہے میرے نبی کے باوے کو دیکھیے میرے نبی کی دریل کو دیکھیے سرکار کتنے بڑے ماہر نفسیات ہیں اس کا لگائیے. سرکار کس انہیں قاعدہ مراورہ کیا پتا انہیں فضا کی عرضی کیا پتا اب وہ پڑے گویا کے اپنے بڑے بڑے فضا کو لے کر جب یہ پاک کے سامنے موجود ہے سرکار نے فرمایا دیکھو میں تم سے سرگے اعتماد کرتا ہوں اس کا تم جواب دے دو تم حضرت سے عشا کو کیا کہتے ہو اب دیکھیں مناظرہ شروع ہو رہا ہے دلیل کو غور کریں میرے آقا کے انداز کا پر. سرکار تم حضرت عیسیٰ کو کیا کہتے ہو کہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں اچھا کہ کا ہاں. کا بیٹے اور باپ میں کوئی تو مناسبت تو ہوتی ہے نا کہا کیوں نہیں ہوگی کس قسم کی مناسبت سرکار کسی بھی ایک قسم کی جی. بیٹا چہرے میں اپنے باپ کی طرح ہوتا ہے چہرہ نہیں ہو تو آدت میں اپنے باپ کی طرح ہوتا ہے عادت نہیں ہوئی تو مزاج اپنی باپ کی طرح ہوتا ہے مزاج نہیں ہے تو چنے پھرنے میں اپنی باپ کی طرح ہوتا ہے اگر یہ نہیں تو پیدا ہونے میں تو اپنے باپ کی طرح ہوتا ہے کہ جناب جس طرح اس کی دادی نے اس کے باپ کو دینا اسی طرح اس کی وارمانس کو دینا کوئی نہ کوئی تو مناسبت بات ایسے میں ہوتی ہے اور انہیں کہا ہاں سرکار نے فرما اب عدرت کی خدا ہی ثابت کرو دیر. خدا کے بیچڑ ہے تو کیا ان کا چہرہ خدا کے جیسا ہے یہ خدا کی طرح چلتے ہیں کیا تم خدا کو چلنے والا مانتے ہو کہ نہیں کیا دوسری مناسبت ختم سرکار نے اچھا تو کہ یہ خدا کی طرح کھاتے پیتے ہیں یا خدا کھاتا پیتا ہے خدا کو نہیں کھاتا پیتا تو کہا حضرت عیسا میں یہ عادت ہے کھانے دینے کی جی کہا کا کہ کوئی مناسبت ہے کیا نہیں کا خدا کسی ماں سے پیدا ہوا ہے عیشا کو اپنے رنگ سے نسبت نہیں باپ بیٹے کو جس بات کی نسبت ہوتی ہے جب کوئی نسبت نہیں تو یہ کیسے دعویٰ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیشا خدا کے بیٹے ہو تو سرکار نے جو نسبت کی چند باتیں گنوائی سارے کے سارے شخص رہ گئے اور کہنے لگے کہ واقعی میں یہ ہمارے وقت کی بات نہیں کہ نبی پاک سے ہم مناظر کرے اور چپ چاپ ساتھی کھڑے ہو گئے اور اس وقت بریلی کا شہنشاہ کہہ گیا کہ تیرے آگے یوں ہے تیرے آگے یوں ہے دبیل تیرے آگے یوں ہے دبیلتی دبیلتی عرب کے بڑے بڑے ارے کوئی پوچھے منہ میں دبا نہیں ارے نہیں بن کے جسم میں جا نہیں کیونکہ جب میرے آقا کرام کرتے تھے تو فٹہ چاہ بڑھیا بات تھا مترادی فنفار سے بہت سمندر بات تھا جس نے کہ ہم چار آئے تھے اور کس متباح شخصیت سے ہم بات کر رہے واقعی میں اتنا کسی انسان کے بات نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے رسول ہے اور ایسے انسان ہے جن کو اشارت دی گئی یہ سنگ سات ہمارے سارے ان کے قیدے کے پر خچے اڑ گئے اور دین محمدی کا بول بالا ہو گیا ایک دفعہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ اللہ صلی یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور مفون بیان فرمایا ہے کافر سال میں ایک دفعہ اپنے بتوں کو جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے ان کو اچھی طرح سے نہلا دولا کر اچھے کپڑے دلہن کی صورت بنا کر اس کو رکھتے تھے اب آپ ان کی ذہنی زوالی کو دیکھیے اپنے خدا کو بھی اپنے ہاتھ سے نہار رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں یعنی خدا تو وہ ہوتا ہے جس کے سب محتاج ہوتے ہیں اور یہ نہانے میں ان کا محتاج جی ہے اور یہ بننے میں ان کا محتاج یعنی اتنی مفلوط عقل ہے اسلام دین فطرت ہے اور اسی شدہ عالمان فرما کے ان اللہ اور سپار کا میں اگر کوئی فرد دیدہ اور سمجھ دینے والا مہیا انسانیت کے تمدن اور معاشرت اور اقتصادیات کو صحیح رگ راہ پر رکھنے والا اور اس کے رب حقیقی کے قریب پہنچانے والا اگر کوئی دین ہے تو ان نب عند الله اللہ علیہ اسلام وہ اسلام ہے وہ اسلام ہے وہ فطرتی مذہب مطلب ہے وہ فطرت کے مطابق ساری باتیں کرتا ہے اور جو ظاہر سی بات خدا وہ ہوتا ہے جو سب کو بنائے وہ نہیں کہ خدا کو لوگ بنائے محمد اللہ تو جو محتان ہوگا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے تو اب اسی مفہوم کو وہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر عمارتیں رکھتے تھے ان سے جب صاحبہ نے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو تو کہتے بدھ کو ہم جو دو نیلا دلا کر رکھتے ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس خوشی سے حاصل ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس خوشی سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ کٹ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے کہ ہم ان کا کتنا ادب کرتے ہیں کتنا خیال رکھتے ہیں کتنی ان کی تعظیم کرتے ہیں اللہ نے قرآن کی آتار بھی محبوب یہ سمجھتے ہیں کہ بتوں کی تعظیم سے میں ان کو مل جاؤں گا یہ سمجھتے ہیں کہ بتوں کی اتباع سے میں ان کو مل جاؤں گا یہ کہتے ہیں کہ بتوں کو ملا بلا کر نئے کپڑے پہنانے سے میں ان کو مل جاؤں گا تو یہ ان کی بھول ہے ہاں اگر یہ مجھ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور ان کو تم اللہ خود کبھی ہوگی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کی محبت اللہ کی رضا اللہ کے خون کا میں ہے لال سن ہے تو وہ بہان میں رہی وہ سورج میں رہی وہ گائے بھینس کی عبادت میں نہیں خود کبھی محمد عربی کے قدم سے نپٹ جاؤ اس قدم میں آ کر کیوں جاؤ جو یہاں گرتا ہے وہ وہاں بند ہو جاتا ہے تو تم ستونی کو منگوا کہ محبوب کہہ دے کہ جو اللہ سے محبت کا دم بھرتا ہے وہ تیری اتباع کرے تیرے قدموں میں آ کر اپنی جان کو اپنی عزت کو بچھاور کر دے تو پھر کیا ہوگا یہ ہم کو اللہ اس سے محبت کرے گا اللہ نے دیکھے کتنا جانے لگے اس سے بار تبھی ارونی وہ تیری اتباع کرے اب اتباع کو خالی ظاہر یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ندیے پارک چلتے کھاتے پیتے جو عقیدت ہے وہ رکھے لیکن ابتدا میں بعض اوقات منافقت بھی آتی ہے ابتداء میں اصل چیز محبت ہے ابتداء میں اصل چیز محبت ہے آپ اگر آپ کے کمپنی کے کسی افسر نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ جناب تمہارا کام ہے کہ جب میں آؤں تو میرے استقبال کے کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے فائل پیش کرو میرے سامنے چائے پیش کرو میرے سامنے قلم پیش کرو مکمل طور پر میری فرمان برداری کرو آپ کر رہے اور جب میں بڑا نواب آیا ہے فرمان بربادی ہو رہی ہے فائل پیش کی جا رہی ہے چائے پیش कर रहे جی صاحب جی صاحب کر رہے ہیں لیکن اب جا کے دل میں یہ کیسا عجیب شخص ہے لیکن اگر اسی شخص کے ساتھ اسی شخص کے ساتھ اگر اس شخصیت سے محبت کر کے آپ کہے کہ یہ فائل جو میں پیش کر رہا ہوں یہ خود ہی پورا ذیشان شخص ہے کہ مجھے اس کی خدمت کا شخص مل رہا تو یہ اصل میں اتباہ ہوگی اور میں نے کی تباہ خالی میں حبیب کی طرح چہرہ بنا لینا عمامہ سجا لینا نمازیں پڑھا لینا نمازیں پڑھ لینا مشواس کر لینا تبلیغ کر لینا یہ اصل اتباع نہیں اصل اتباع ہے میرے حبیب کی محبت کیونکہ اتباع میں منافقت ہو سکتی ہے لیکن جب حبیب سے محبت ہو جائے گی تو اس کی ہر سنت کی نقل سے محبت کے ساتھ ہوگی پھر دل کے ساتھ ہوگی اور جب دل کے ساتھ ہوگی تو وہی اتباع ہوگی اور قرآن کہتا ہے تو اگر دل سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو نا تو دل سے محمد عربی سے محبت کرو تو دعا فرمائیے اللہ رب العزت سرکار علیہ اللہ کی محبت ہمارے قلوب میں راشد فرمائے اللہ رب العزت سرکار علیہ اللہ کی بتائیے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے آخری ایک مسئلہ سما فرمائیے حضرت عیسیٰ سلام کا حضرت عیساء السلام جس قوم پر آپ مبوس کیے گئے وہ قوم پر ایک چیز کا بھوت سواگ کا جو ہماری سیلا میں کہتے ہیں جس طرح کہ آج ہم لوگوں میں ہے کہ بس نفع پیسہ جس کے پاس ہے جناب اس کے چلے آؤ اب, اب وہ پیسے والا جاہل ہو یہاں تک کہ اس کو استنگے کے مسئلے کی خبر نہ ہو یہ بڑے بزرگ ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں بہت, بہت نیک ہے کیوں ہمارا اس وقت کا نظریہ یہ بن چکا ہے اللہ رب العزت کس نظریے سے ہمیں محسوس ہوائے ہمیں دینی تقاضے کے لحاظ سے محبت کرنے کی توائے کیونکہ مومین کا شعار کیا ہے الحب و فلدا مومین اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ کے محدود چل گئے اور اگر کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اپنی کے لیے نہیں بلکہ اس لیے جب اللہ کو دشمنی اس لیے سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ حب العزت کی قدرت کا یہ قانون ہے اللہ نے کسی نبی کو ایسے ہی محوس نہیں کر دیا کسی امت پر پہلے امت کے معاشرے کو اللہ کی قدرت نے محروض رکھا کہ وہ امت جس پر نبی بھیجنے والا ہے بھیجا جا رہا ہے وہ امت کیا ہے کس چیز کو پسند کرتی ہے حضرت سلیمان کے دور میں امت جادو کو پسند کرتی تھی اللہ رب العزت نے آپ کو علم مارف کا شہنشاہ بنا کر بھیجا اور کہا حضرت سلیمان جب پہنچے آپ کو جب نبوت ملی اور وہاں پر پہنچے تو سارے لوگ جادو کے چکر میں مبتلا تھے اور اس وقت میں بالقیز گویا کہ اپنے تخت کو بڑا فخر کرتی تھی تو حضرت سلیمان نے کہا ہوا کو حکم دیا کہ میرے تخت کو وہاں لے جاؤ میرے تخت کو وہاں لے جاؤ میرے تخت کو وہاں لے جاؤ قرآن کہتا ہوں سخ خر نہ ہم نے ہوا کی بات دے سلیمان کے ہاتھ میں دے دی تھی سلیمان جہاں کہتا ہوا وہی جاتی تھی تب جادوگر حیران سے ہم کو نظر بندی کر کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں یہ واقعی میں ہوا کو جہاں کہتے وہاں چلی جاتی ہے تو وہ گھٹنو تیرے آپ کے پاس آ اور کہیں نہ کہ واقعی میں آپ اللہ کے نبی ہیں ہم تو نظر بندی میں لگے تھے لیکن اصل معاوضہ تو آپ پیش کر رہے ہیں جس طرح کہ حضرت علیہ السلام گویا کہ اپنی لاٹھی کو پھینکا وہ سانپ بھی رسی بھی سانپ بن چکے تھے آپ کی لاٹھی بھی گویا کہ سانپ بن گئی تھی لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو فرون کی نظر بندی کی ہے یہ رسی رسی ہے لوگوں کو سانپ لگ رہی ہے لیکن موسا نے جو لاٹھی پھینک ہے وہ لاٹھی لاٹھی نہیں وہ واقعی میں سانپ بن چکی ہے تو یہ جادو نہیں کا ہے تو بارے جان بچانا چاہتے تو پر لے ہو. تو اسی طرح حضرت زور تھا وہ, وہ حکیم صاحب کو بڑا پسند کرتے تھے وہ کسی کی تعظیم کرتے تھے تو بھائی آپ نے کون سی دوائی جاتی ہے اچھا اس موقع ان وقت میں بڑا دور بڑا تھا وہ اپنے سے برابر کسی کو مانتے تو صرف اس لیے کہ وہ علمِ طب کا شہنشاہ ہے لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبوس کیا تو حضرت عیسیٰ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے چیلنج کیا کہ میں تمہارے سامنے توحید کا دعویٰ پیش کرتا ہوں میں اللہ کی بحدانیت کا دعوی پیش کرتا ہوں میں یوم آخر کا دعویٰ پیش کرتا ہوں میں یوم باس کا دعوی پیش کرتا ہوں میں اپنے رسالت کا دعوی پیش کرتا ہوں یہ بات تمہارے سمجھنے نہیں آتی تمہارے سر پر جو بھوت سوال ہے وہ یہ کہ کسی حکیم کی بات کرو کوئی حکمت کی بات کرو تو آؤ میں الحمدللہ اس چیز کا بھی شہنشاہ ہوں کیونکہ نبی جس امت پر مدوس ہوتا ہے اس امت کے سب سے زیادہ کمال نبی کے بعد ہوتے ہیں مال ہو علم ہو شہرت ہو عزت ہو کمال ہو اللہ کی بار کو مرتبہ ہو سب سوگا ندی کے پاس ہوتے ہیں ہمیں ایک جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ دیکھو تم تم تم لوگوں میں تو بہت بڑے بڑے قبیب ہوں گے حاجق ہوں گے وہ مردے میں تو جان نہیں جا سکتے لیکن مردے کو جان سے بچا سکتے ہیں کیا نہیں بچا سکتے آپ نے کہا دیکھو یہ مٹی ہے مٹی سے میں کہوں کہ تمہارے تبھی کوئی چیز بنا دے بنا سکتے ہیں بولے نہیں یہ تو بہت بڑا شاکار یہ کیسے ہو سکتا اچھا ہے آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے اس بات تو تم سارے متفق ہو کہا اب قرآن کہتا ان لوک الم تین کا ہے فٹے حضرت علیہ السلام نے مٹی جمع کی اس میں پانی ڈالا اس کو خمیر بنایا خمیر بننے کے بعد اس کو پرندے کی صورت دی پرندہ دیکھ رہے ہو کہا؟ کہ کوئی حکیم ہے جان اس میں کیسا تو نہیں ہو سکتا آپ نے کہا دیکھو میں اس کو کوئی مالی نہیں چاہتا میں اس کو کوئی اور بات نہیں دیتا برچن میں کیا کرتا ہوں میری رسالت سے تم منکر ہوتے ہو اور ان جھوٹے دار کے پاس جاتے ہو تم میرے مرتبے کو کیا جانتے ہو میری پھوک کی جان دیکھو میری پھوک کی عظمت دیکھو حضرت مٹی کے پرندے کو اٹھایا ہی قرآن کہتا ہے حضرت ای سانس مٹی کے پرندے نے پھونک ماری وہ پرندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو ہوتے رونے لگا وہ امر ہے حضرت عیسیٰ نے کہا وہ انب بیم یہ بھی بتاتا ہوں وہ انب بھی حکم تم کیا سمجھتے ہو میں اللہ کا رسول نہیں اگر تمہارے نزدیک کسی غیب کی بات دے رہا رسالت کی دری رہے تو لو میں بتاتا ہوں میں تمہیں خبر دیتا ہوں وہ انب بھی حکم میں تمہیں مزارے کسی میں کر لیں گا وہ اندی حکم میں تمہیں خبر دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا بما جو تم کھاتے ہو اور کھاتے رہو گے یعنی تمہیں تو یہ نہیں بتا کل کیا کھائے گا لیکن میں جانتا ہوں کہ کل کیا کھائے گا اس کی بھی خبر دیتا ہوں مجھے پتہ ہے زندگی کا آخری لکما تیرا کیا ہوگا اس کی خبر دیتا ہوں مجھے پتہ ہے تیرے زندگی کے سب سے پہلا لکما کیا اس کی خبر دیتا ہوں ابھی وہ پھل جو بھی پودے میں نہیں آیا ابھی وہ پودا کمرکنار وہ موسم نہیں آیا اب جو پھل کھانے والا تھا وہ پھل دانت پر لگنے سے پہلے موسم میں آنے سے پہلے اس پھل کو بھی دیکھ رہا ہوں جو توں کھانے والا ہوں جو تم کھاتے ہو اور کھاتے رہو گے جو تم گھر میں چھپاتے ہو چھپاتے رہو گے میں اللہ کے حکم سے سب کی خبر دیتا ہوں اور پھر آپ نے فرمایا تم نابیناوں کے پیچھے بہت پھرتے ہو کہ کوئی طبیب ان کو آنکھیں دے دے جاؤ اپنے گاؤں کے سارے نابیناوں کو اور کوئی کے مریض والوں کو جمع کر کے لے آؤ امام جلال میں سوئی تھی تو صرف درگا منصور میں دیکھتے ہیں پچاس ہزار ماہین کو دماغ سو کتنے ولی نبی کچھ نہیں کر سکتا نبی ولی کیا کر سکتا ہے میں نے کہا جو آپ نہیں کر سکتے وہی نبی ولی نبی کر سکتا ہے آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے بولے آپ کے بزرگ پھوکے مارتے پانی میں ہم نے کہا ہمارے بزرگوں کی پھکوں میں بڑا دم ہے دیکھو حضرت عیسیٰ ہمارے بزرگ ہیں جب پھونک مارتے ہیں تو مٹی کا اللہ کے روپ سے زندہ ہو جاتا ہے شاید آپ کے بزرگوں کے پھوکوں میں تاثر نہ ہو لیکن الحمد للہ قرآن ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی پھوکوں میں بھی حیات ہے ان کی پھوکوں میں بھی حیات ہے محمد عربی کی تو یہ شان ہے کہ جس مردے پر لواب چھیڑ دے مردہ زندہ ہو جائے جس مردے کو حکم دے مردہ زندہ ہو جائے جس کی آنکھ میں لواب ڈال دے پھٹی ہوئی آنکھ جڑ جائے تفاط ابھی نومان کہتے بدر میں مرے میرے آنکھ پر تلوار کا وار ہوا آنکھ بہہ گئی سرکار کے پاس پہنچے سرکار نے اس پاخ کو دوبارہ یہ جگہ پر رکھا لو آب لگایا آنکھ اسی وقت جڑ گئی نظر اسی وقت آنے لگا فرماتے کئی پستک الٹی آنکھ سے بہت زیادہ نظر آتا تھا جس آنکھ میں سرکار کو لوب لگا لو آب حضرت کتابوں کی آگ میں لگا تھا نسل اور نسل بارہ ہاتھ کی روشنی قید ہو گئی تھی یہ میرے آکا کا جو ان کو پہلا تو ہمارا رو کی کیا شان ہوگی الحمدللہ توحید رسالت کے گستاخی کو نہیں کہتے ہیں رسولوں کی عظمت کو ماننا ہی توحید ہے کہ جس نے رسولوں کو یہ شان دیا وہ خدا کے ذات والا ہوگا اس کی کیا عظمت ہوگی اس کی کیا شان ہوگی جب تک وہ کہتا ہے نا کہ میرے سلیمان ہوا چراتے ہیں تو میں سلیمان کا رب ہوں میں کن کہتا ہوں تو چیز جاتی ہے کن کہتا ہوں تو کی جاتی ہے سلیمان کو یہ اختیار میں دیتا ہوں تو میری کیا خان ہوگی اب دیکھیں پچاس ہزار نابینا حضرت عیسیٰ کے سامنے موجود ہے اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ گئے اور نابینا کی آخ پر ہاتھ رکھا بھی دوسرے کی آسرے کے پرا کہتا ہے وہ ابر اکما جو ماں کے پیر سے اندے تھے حضرت عیسہ صرف ہاتھ رکھتے آنکھ آ جاتی جو کون سے مرد میں پڑا تھے حضرت عیسہ ہاتھ رکھتے سوا جاتی فرما پر یہ ایک نہیں پچاس ہزار نادیرا کو ایک دن میں آدمی ہے کسی سائنسدان میں دم ہے کسی ڈاکٹر میں دم ہے آنکھ دینا آنکھ بنانے میں بگاڑ دیتے تو آنکھ نہ ہو دینا یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے یہ اللہ کے بزرگ بندوں کا کام ہے جن کو اللہ یہ مقام کا فرماتا ہے آپ نے پچاس ہزار نوبینوں کو آخر متا فرمائی اور کون کے مرد والوں کو شپا دی کہا اگر اب بھی بس نہیں کرتے ہو تو پرانے قبرستان بھی چلے جاؤ ان مرد کا بجلی اللہ میں دربانے پر کھڑے ہو کر ایسے چاہوں گا کہ کم بجنے اللہ کھڑے جاؤ اللہ فیب بولو تو یہ کہنا کہ نبیوں کے پاس کچھ نہیں یہ اسلام نہیں ہے اسلام یہ نہیں, نہیں سکھاتا اسلام کہتا ہے کہ جہاں پر نبیوں کو جو ملا ہے اس کو بیان کرو وہ تو یہودی تھے جن کی نون نبی بادل کتابیں وہ تقرر نبی باغ وہ باغ آیتوں پر ایمان لاتے تھے باغ کا انکار کرتے تھے تو دعا فرمائیے میرے بھائیوں اللہ رب العزت ہمیں یہودیوں کی شخص سے محسوس نہ یہودیوں عدے سے محفوظ ہوائے یہودی جس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے ان یہودیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے ان کے نظریے سے محفوظ فرمائے ان کے افکار سے محفوظ فرمائے اور سود جیسے لانت سے ہمارے گھر گھر کو پاک فرمائے ہم تمام مسلمانوں کے دل کو اس سے پاک فرمائے ہم تمام مسلمانوں کے دل میں سود تو در کی بار ہر وہ چیز جس سے اللہ کیا ہے اس سے نفرت ہمیں اللہ رب العزت پیدا فرمائے اور جس کی اللہ نے دعوت دی ہے اس نے خلوص نیت کے ساتھ گویا کہ بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق پر فرمائے دعا فرمائی جتنے انبیاء احکرام جتنے اولیاء اکرام جتنے مفسرین اور جتنے آپ کا خوراکہ بیان کیا گیا اس سے دعا فرمائی مولائے کریم جتنے حضرات نے اپنا کی وقت پر کیا مولائے کریم اس قرآن کے برکت سے جملہ بیانات کے برکز سے مولائے کریم ہم تمام کی جھولوں کو فیوز برکات سے مالا مال کرو مقاف ہم تمام کے مقاصد ہماری دل کی تحفیتوں کو ہماری ملک ہے مولا کریم ہماری جھیڑیوں کو مرادوں سے بھر دے ہمارے خود کو ایمان سے بھر دے ہماری اولاد کی حفاظت فرما ہماری عزت کی حفاظت ہونا ہمارے مال مرکا فرما ہماری اولاد مرد کا تطا فرما ہمارے سادوں کی مقفرت فرما ہمارے والدین کی مقفر فرنا ہمارے کی مقفلت ہونا اس درس قرآن پر قبولیت کا مرتبہ تا فرما درس قرآن کے بیان میں ہم نس شیطان رکھتے ہیں جو کوتا غلطیاں قیامت میں شامل فرما جس زمرے کے میری آکشبات فرمائیں گے شاہد کے وہ ارش کو گھومے مچے کہ مومنوں صالح <سؤال> ملا فرشتے سے ماتم اٹھے کہ و طاہر گیا ایمان پہ بے مو مدینے کی جمی میں مدفنگ میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے آخر الحمد للہ